ایوہ الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثيرا ونساء واتقوا اللہ الذي تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقیبا یا ایوہ الناس اتقوا اللہ وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ویغفر ومن يطع ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد ہر قسم کی ہم دو ثنا اللہ رب العزت کے لیے اور کثرت درد و سلام ہوں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات اقدس پہ الوافی بماف صحیح یہ دورے کا نام ہے اور اس کتاب کا نام ہے جس پہ یہ دورہ چل رہا ہے آج اس دورے کا دوسرا دن ہے اور آج ہم آغاز کریں گے باب ممات مم عال تو داخل الجنا سے یہ پہلے پہلا مقصد ہے کتاب کے دس مقاصد میں سے پہلا مقصد اور پہلا مقصد اس میں وہ احادیث ہیں جن کا تعلق عقیدے سے ہے اور پہلے مقصد میں پھر کئی کتب ہیں ان کتب میں سے پہلی کتاب جو ہے وہ ہے الاسلام و ایمان اور اس پہلی کتاب میں کئی ابواب ہیں ان ابواب میں سے تین باب ہم پڑھ چکے ہیں چوتھے باب کا آج آغاز کر رہے ہیں اور پانچویں حدیث کا آغاز ہوگا تو چوتھا باب کیا ہے باب التوحید داخل الجنہ باب ہے اس شخص کے بارے میں جو توحید کے اوپر فوت ہو باب کیا ہے کہ ممات مم علی التوحیدی جو توحید پہ فوت ہوگا داخل الجنہ وہ جنت میں داخل ہوگا یہ باب بہت بڑی خوشخبری کی حیثیت رکھتا ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو شرکیات سے بچائے ہوئے ہیں اور خوشخبری کی حیثیت رکھتا ہے اہل توحید کے لیے تو یہ باپ قائم کیا ہے شیخ صالح احمد شامی نے اور اس کے نیچے جو حدیث لے کر آئے ہیں وہ حدیث نمبر پانچ ہے اور پانچ کے ساتھ ہی لکھا ہوا ہے کاف یعنی کہ یہ وہ حدیث ہے جس کے اوپر اتفاق ہے امام بخاری اور امام مسلم کا دونوں اسے اپنی اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قاد رسول اللہ صلی الله عليه وسلم ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے رویت ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتانی آتم ربی فا میرے پاس آیا آتم ایک آنے والا آنے, آنے والا کہاں سے آیا میر رب میرے رب کی طرف سے آیا میرے رب کی طرف سے میرے پاس ایک والا آیا. یہ کون ہوگا یہاں پہ اس کی وضاحت نہیں ہے لیکن مسلم شریف کی ایک اور روایت میں وضاحت موجود ہے کہ اس سے ملاد جبریل علیہ السلام ہے تو جب آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے رب کی طرف سے میرے پاس ایک آنے والا آیا تو اس کے مراد کون ہے جبلیل علیہ السلام فخبرانی تو اس نے مجھے خبر دی آنے والے نے جبلی علیہ السلام نے مجھے خبر دی اوقال یا پھر نبی علیہ السلاۃ السلام نے یوں کہا کہ بشرانی نبی علیہ السلاط اسلام نے یا تو یہ الفاظ استعمال کیے کہ اخبارانی آنے والے نے آ کے مجھے ایک بات بتائی یا پھر آپ نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ بس شرانی آنے والے نے مجھے یہ خوشخبری دی کہ آنے والے نے پھر کیا بات بتائی آنے والے نے کیا خوشخبری دیشن کب کہ بے شک جو میری امت میں سے فوت ہو جائے اس حالت میں کہ اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہراتا ہو داخل الجنہ وہ جنت میں داخل ہوگا قلتو میں نے کہا یہ کون ہے یہ ابو در رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں جو یہ حدیث نبی علی السلاۃ السلام سے بیان کرنے والے صحابی ہیں ابو در غفاری کہتے ہیں کہ میں نے کہا وہ ان زنا و ان سرخ اگرچہ وہ زنا کرے اگرچہ وہ چوری کرے نبی علیہ السلاۃ سے جبریل علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ آپ کی امت میں سے جو بھی توحید کی ہاتھ میں فوت ہو وہ جنت میں داخل ہوگا تو ابو ذر ظفاری کہتے ہیں میں نے آپ سے جب یہ الفاظ سنی تو میں نے کہا چاہے وہ زنا کرنے والا ہو چاہے وہ چوریاں کرتا رہا ہو شرک نہیں کیا توحید پہ ہے تو جنت میں جائے گا یعنی کہ بدکاری جیسا بڑا جرم اس سے سرزد ہوتا رہا چوریاں کرتا رہا پھر کیسے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا ابو ذر غفاری تعجب کر رہے ہیں نبی علی السلام نے شاعت فرمایا ان زنا ان سرخ اگرچہ وہ زنا کرنے والا ہو اگرچہ وہ چوریاں کرنے والا ہو تو مفہوم کیا نکلا حدیث کا خلاصہ کیا ہوا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میری امت میں سے جو بھی اس حالت میں فوت ہو کہ اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شلیق کرنے والا نہ ہو وہ جنت میں جائے گا جنت میں داخل ہوگا چاہے زنا کرنے والا ہو چاہے اس نے لوگوں کی چوریاں کی ہو باب کیا تھا جو توحید کی حالت میں فوت ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا حدیث اور باب میں مطابقت ہے حدیث باب کے عین مطابق ہے <coughs> اور یہ حدیث اللہ رب العزت کے اس فرمان کے عین مطابق ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ شرک معاف نہیں کریں گے شرک کے علاوہ گناہ چاہیں گے تو معاف کر دیں گے اور چاہیں گے تو معاف نہیں کریں گے لیکن یہاں پہ گارنٹی دی جا رہی ہے کہ زنا کرنے والا لوگوں کے مال کو چرانے والا اگر توحید پہ ہے تو جنت میں جائے گا تو گزارش یہ ہے کہ یہاں پہ مراد یہ ہے کہ بال آخر جنت میں جائے گا نبی علیہ السلاۃ والسلام نے یہ نہیں کہا کہ وہ فوری طور پہ جنت میں چلا جائے گا آپ کہہ رہے ہیں کہ جو توحید کی ہاتھ میں فوت ہو شر کرنے والا نہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا چاہے اس کبیلا گنا سرزد ہوتے رہے ہو چوری کرتا رہا ہو بدکاری کرتا رہا ہو مراد یہ ہے کہ بالآخر اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا جنت ہوگا اگر اسے اس جہنم میں پھینکا جائے گا تو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہے گا پہلی امید یہ ہے کہ اسے جہنم میں پھینکے جانے سے پہلے ہی معاف کر دیا جائے دوسری امید یہ ہے کہ جہنم میں ڈال دیا گیا تو کسی کی شفاف سے نکال لیا جائے گا اور تیسری امید یہ ہے کہ جب اپنے کبیرہ گناہوں کی سزا پوری کر لے گا تب اسے جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا اس کا آخری ٹھکانہ جنت ہی ہے یہ ہے اس عدیث کا معنی و مفہوم اور اس ادیس سے پتا چلا کہ خوارج غلط ہیں خوارج اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو بڑے متقی اور پرہیزگار بنتے ہیں متقی اور پرہیزگار بنتے ہوئے وہ ان لوگوں پہ جو کبیرہ گنا کا ارتکاب کریں کفر کا فتوا لگا دیتی ہیں اگر کسی نے زنا کیا, اب زنا کرنا بہت شک و شبہ نہیں ہے اللہ رب العزت کو ناراض کر دینے والا گناہ ہے لیکن ایسا گناہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ گناہ کرنے والے کو کافر سمجھیں یا اسے کافر قرار دیں اور خوارج یہی کام کرتے ہیں خوارج یہی کام کرتے ہیں کبیرہ گنا کا ارتکاب کسی نے کیا اسے کیا قرار دیا کافر قرار دیا اور یہی وہ وجہ ہے یہی وہ غلط عقیدہ ہے جس کی وجہ سے کئی اسلامی ممالک میں مسلمان فوجیوں پہ کئی دین والے لوگوں نے حملے کیے فوجیوں کو قتل کرنے کی کوشش کی بم دھماکے میں اڑانے کی کوشش کی کیوں وہ سمتے ہیں کہ یہ کافر ہو گئے کبیرہ گناہ کا ارتقاب ہونا اور چیز ہے کافر ہو جانا اور چیز ہے تو جو جنا کرنے والا ہے چوری کرنے والا ہے وہ کافر نہیں ہے اور خارجی لوگ اسے کافر قرار دیتے ہیں ایسے ہی موتلا اکل پرست لوگ وہ بھی کبیرا گنا کے مرتکب کو مسلمان نہیں سمتے مومن نہیں سمتے تو اس ادیث میں خارجیوں کے اوپر بھی رد ہے اور موتزلہ کے اوپر بھی رد ہے دونوں کے عقائد غلط قرار پا رہے ہیں اس حدیث کی روشنی میں اس کے آغاز میں نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے آنے ان جبیر علیہ السلام آئے اور انہوں نے مجھے آ کر یہ بات بتائی اس سے کیا پتا چلا اس سے یہ پتا چلا کہ نبی علیہ السلاۃ السلام کی احادیث بھی قرآن کی طرح اللہ رب العزت کی طرف سے وہی ہے تو یہ بات اللہ کے رسول نے بتائی ہے یہ حدیث اللہ کے رسول نے ذکر کی ہے لیکن آپ نے یہ حدیث کیسے لی ہے؟ جبریل علیہ السلام سے اور جبیر اسلام کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ خبر مجھے میرے رب کی طرف سے بتائی ہے تو اس سے پتا چلا کہ نبی علی السلات اسلام کی عادیش اور آپ کی سنت بھی وہی کی اقسام میں سے ایک قسم ہے اور قرآن نے بھی کہہ دیا ہے آپ جب بات کرتے ہیں تو آپ کی باتیں وہی پہ مبنی ہوتی ہیں وہی کا نتیجہ ہوتی ہیں اب ہم حدیث نمبر چھ کی طرف بڑھتے ہیں حدیث نمبر چھے کے ساتھ ہی کیا لکھا ہوا ہے قاق جو اب حدیث پڑھنے لگے ہیں اسے بھی امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے رویت کیا ہے عن اناس بن مالک ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومعاد رضیفہو على الرحل قال یا معاد بن جبل قال لبیک یا رسول الله وسعدیک قَالَ يَا مُعَادٍ قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ ثَلَاثًا <تصفح> انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رویت ہے یہ بھی آپ کے صحابہ اکرام میں سے قدیم صحابی ہیں نبی علیہ السلام کے خادم ہیں آپ کی خدمت ایک عرصہ تک کرتے رہے جب آپ کی خدمت کے لیے ان کو ابتدائی طور پہ موقع ملا تب ان کی عمر صرف دس سال تھی بہت زیادہ انہوں نے نبی علیہ السلات وسلم کی خدمت کی ہے تو ان سے مالک سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلاۃ والسلام نے فرمایا کالا جملہ یوں بنتا ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کالا کہ نبی علی السلاۃسلام نے فرمایا اور درمیان میں وضاحت ہے وہ کیا وَمُعَادٌ کہ جب نبی علی السلاۃ اسلام نے فرمایا کیا فرمایا وہ آگے آ رہا ہے لیکن جب آپ نے فرمایا تب مواد بن جبل صحابی آپ کے پیچھے سواری پہ بیٹھے ہوئے تھے ردیف اس کو کہتے ہیں جو کسی کے پیچھے سواری پہ بیٹھا ہوا ہو اونٹنی پہ گھوڑی پہ گدی پہ گدے پہ تو مالک کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلاۃ اسلام نے فرمایا اے مواد بن جبل جب کہ مواد آپ کے پیچھے سواری پہ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک اور روایت سے وضاحت ملتی ہے کہ یہ سواری جس پہ آپ تشریف فرما تھے وہ سواری کون سی تھی وہ گدا تھا گدے پہ آپ سوار تھے یہاں سے آپ علی اصلاح اسلام کی توادوں کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کے زمانے میں اچھی سواریاں کیا تھیں گھوڑا اونٹنی اونٹ لیکن آپ گدے پہ سوار ہیں اور اس میں آپ نے کسی قسم کی کوئی شرم محسوس نہیں کی اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ میں کتنی توازو تھی آپ میں کتنی سادگی تھی <clears throat> تو آپ گدے پہ سوار ہیں اور یہ بھی آپ کی آجزی ہے کہ آپ نے اپنے پیچھے جناب معد بن جبل کو اپنی سواری پہ بٹھایا ہوا ہے اور اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ آپ صحابہ کے سے کتنی محبت کرنے والے تھے اور اس سے جناب بن جبل کی شان کا بھی علم ہوتا ہے کہ نبی علیہ اصلاۃ اسلام نے انہیں اپنے پیچھے بٹھایا ہے اراہل لفظ آیا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے الراہل سے مراد سوالی بھی ہو سکتا ہے اور الراہل سے مراد کجاوا بھی ہو سکتا ہے کجاوا یہ لکڑی کی بنی ہوئی وہ چیز جسے اونٹنی پہ رکھا جاتا ہے گدے گدی پہ رکھا جاتا ہے اور پھر اس کے اوپر لوگ بیٹھتے ہیں اور کجاوے کی جو لکڑی ہوتی ہے اس کے ساتھ ٹیک لگاتے ہیں تو مالک کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلاۃ والسلام نے کہا اے مواد بن جبل جب کہ مواد آپ کے پیچھے سواری پہ تھے کجاوے پہ تھے قَالَ يَا رسول اللہ وسا <سعادیك> دئی تو معاد بن جبل نے کہا اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں وسعد کا اور آپ کی اطاعت کر کے سعادت چاہتا ہوں مواد آپ نے پھر کہا اے مواد قیا رسول اللہ وسعد <سعادیك> تو معاد بن جبل نے بھی دوبارہ کہا اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں اور آپ کی اطاعت کر کے آپ کی فرما برداری کر کے آپ کی بات منگ کے, کے بعد لفظ کیا ہے سلاسن یعنی کہ تین بار یعنی کہ یہ تین مرتبہ ہوا کہ نبی علی السلاۃسلام نے مواد بن جبل کو آواز دی اور تین دفعہ ہی مواد بن جبل نے کہا لَبَّئِكَ يَا رسول اللَّهِ وَسَعَدَيْكَ اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں اور آپ کی اطاعت کر کے سعادت چاہتا ہوں قَانَا اس کے بعد پھر آپ نے حدیث بیان کی حدیث کیا ہے اس کے الفاظ بیان کرنے سے پہلے آپ کی توجہ اس جانب مبزول کروانا چاہوں گا کہ نبی علیہ السلام کتنے اچھے مدرس اتنے عظیم ٹیچر ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بات مواد بن جبل کے ذہن میں بیٹھ جائے نقش ہو جائے تو اس لیے آپ نے مواد بن جبل کو تین دفعہ پکارا ہے یعنی چاہتے ہیں کہ مواد بن جبل مکمل طور پہ آپ کی جانب متوجہ ہو جائیں جب آپ نے دیکھا کہ مواد بن جبل مکمل طور پہ آپ کی جانب متوجہ ہو چکے ہیں تب آپ نے حدیث بیان کی اور فرمایا مَا مِن احد نہیں ہے کوئی جو شہادت دیتا ہو اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں شہادت دیتا ہو اپنے دل کی سچائی سے مگر اللہ تعالی اسے جہنم پہ حرام کر دیں گے آسان ترجمہ کیا ہوا جو کوئی یہ شہادت دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں بے الفاظ دیگر توحید و رسالت کی گواہی دے توحید و رسالت کا اعلان کر دے توحید و رسالت کا اقرار کر لے اس بات کا اعلان کر دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور اس بات کا بھی اعلان کر دے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں سد یہ شہادت دے اپنے دل کی سچائی سے شہادت ایسی ہو جو سچائی پہ مبنی ہو من قلب ہی اس کے دل کی طرف سے ہو ان کے منافقوں والی صورتحال نہ ہو منافق بھی کلمہ طیبہ پڑھتے تھے لیکن کیا ان کی شہادت دل سے نکلتی تھی نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں کل منافقون قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ الْرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ الْرَسُولُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ الْقَادِبُونَ کہ جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ منافق اپنے استول میں جھوٹے ہیں ان کی یہ گواہی زبان سے نکر رہی ہے دل ساتھ نہیں دیتا تو یہاں پہ تذکرہ ہو رہا ہے اس آدمی کا جو تحید و رسالت کا اقرار کرتا ہے تحید و رسالت کی شہادت دے رہا ہے اور شہادت دیتا ہے اپنے دل سے تو فرمایا نبی علیہ السلام نے ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ پہ حرام کر دیں گے تو, تو اس نے کہا کس نے مواد نے جناب مواد نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول افلا اخبر ناس کیا میں یہ بات لوگوں کو نہ بتا دوں کیا میں اس کے ساتھ لوگوں کو خبر نہ دے دوں فیسب شروع تو وہ خوش ہو جائیں یعنی کہ یہ آپ کی طرف سے دیا گیا اصول اور آپ کی یہ حدیث بڑی عظیم حدیث ہے لوگوں کو معلوم ہوگی تو لوگ خوش ہو جائیں گے کیونکہ عام طور پہ مدینہ کے لوگ منافق نہیں ہیں عام طور پہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچے دل سے کلمہ پڑھا ہوا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی سچے دل سے کلمہ پڑھ لے اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ پہ حرام کر دیں گے یعنی کہ وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا تو جناب محدود بن جبل کہتے ہیں کیا کہ یہ چیز میں لوگوں کو نہ بتا دوں فیس تب تو لوگ خوش ہو جائیں گے خالا آپ نے کہا ادنو تب وہ بھروسہ کر لیں گے کیا مطلب یعنی کہ اگر تو نے ان کو خوشخبری دے دی اگر تو نے ان کو یہ حدیث بتا دی تو لوگ اس حدیث پہ توکل کر کے بیٹھ جائیں گے اور اسی پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے یعنی کہ پھر کئی ان میں سے ایسے لوگ ہوں گے جو نیک شوق سے نہیں لائیں گے ان کا بروسہ اس بات پہ ہوگا کہ کلمہ تو ہم نے پڑھ لیا ہے رسالت کا اعتراف تو ہم نے کر لیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پکے جنتی ہو گئے جہنم کی آگ سے بچ گئے اس لیے اے ان کو یہ حدیث نہ بتاؤ یہ مفہوم ہے آپ کے الفاظ کا صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے کہا اذن یتقلو تب وہ, توق... تب وہ بروسہ کر لیں گے کس پہ؟ صرف شہادتین پہ صرف کلمہِ طیبہ پہ وَأَخْبَرَ بِهَا مُعَادٌ راوی کہتے ہیں مُعَاد نے یہ حدیث بتائی عِند موت ہی اپنی موت کے وقت تَأَثُّمًا گنا سے محفوظ رہنے کے لیے حدیث کا ترجمہ آپ لوگوں نے سن لیا اس حدیث سے جو چند ایک مسائل معلوم ہو رہے ہیں وہ جلدی سے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا ایک تو یہ ہمیں پتا چلا کہ کلمہ طیبہ کا اسلام میں مقام و مرتبہ کس قدر بلندوں بالا ہے اور اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ لوگوں کو شرک سے بچانے کی کوشش کریں لوگوں کو شرک سے محفوظ رکھیں اور لوگوں کو عقیدہ ختم نموت کی طرف بلائیں تاکہ ان کا نبی علی اسلاط اسلام کی رسالت پہ پختہ ایمان ہو ایک طرف توحید کیا اقراری ہو ایک طرف نبی علیہ السلاۃ اسلام کو صحیح مانوں میں رسول اور نبی مانتے ہوں اور آپ کے مقابلے میں کسی اور کے طول اور رائے کو حمیت نہ دیتے ہوں اور آپ کو خاتم النبیین مانتے ہوں سچے دل سے گواہی دینے والے ہوں تو خوشخبری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جہنم کی آگ پہ حرام کر دیں گے لیکن یہاں پہ سوال پیدا ہوگا کہ ہم نے کئی ایسی احادی سنی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ کبیرا گناہوں کا ارتکاب کرنے والے کئی ایک مسلمان جہنم کی آگ میں پھینکے جائیں گے اگرچہ انہیں بعد میں نکال لیا جائے گا تو ایک طرف یہ حدیث ہے جو آج پڑھ رہے ہیں جو کہہ رہی ہے کہ جس نے توحید و رسالت کا اطرار کر لیا سدکے دل سے کیا منافقت سے نہیں کیا تو اسے اللہ تعالی جہنم کی آگ پہ حرام کر دیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنم میں بالکل نہیں جائے گا جبکہ بہت سی ایسی عادیث ہیں جن میں معلوم ہوتا ہے کہ کلمہ <coughs> <coughs> <coughs> طیبہ کا اقرار کرنے والے کئی مسلمانوں کو کبیلا گناہوں کی وجہ سے جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا اگرچہ بعد میں کسی نہ کسی نبی کی شفاعت کی وجہ سے یا فرستوں کی شفاعت کی وجہ سے یا اللہ کی خاص رحمت کی وجہ سے نکال لیا جائے گا لیکن اس حدیث سے جو ابھی پڑھ رہے ہیں پتا چلتا ہے کہ بالکل ڈالا ہی نہیں جائے گا اور ان حدیث سے پتا چلتا ہے کہ ڈالا جائے گا بعد میں نکال لیا جائے گا تو اب ان اندیش میں اور اس حدیث میں بظاہر ٹکراؤ والی صورتحال پیدا ہو گئی <coughs> تو پھر دونوں کو جمع کیسے کیا جائے گا دونوں طرح کی عادیش کو ایک ساتھ لے کر کیسے چلیں گے تو گزارش یہ ہے کہ اس عدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی اسے جہنم کی آگ پہ حرام کر دیں گے یعنی کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں نہیں رہے گا جہنم کی آگ میں ڈالا گیا تو چند دنوں کے لیے کچھ عرصے کے لیے اسے جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا لیکن یہ کہ وہ کافروں کی طرح ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے ایسا نہیں ہوگا اور دوسرے نمبر پہ یہ کہا گیا ہے کہ جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں اس حدیث میں تذکرہ اس آدمی کا ہو رہا ہے جو مرنے سے پہلے کلمہ طیبہ پڑھتا ہے اللہ کی توحید کی اور نبی علی سکس نام کی رسالت کی گواہی دیتا ہے اور توبہ کرتے ہوئے اپنے کبیرا گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے فوت ہو جاتا ہے بعد میں اس نے توبہ کے بعد کوئی کبیرہ گناہ کیا ہی نہیں تو یہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جو بھی توحید و رسالت کا اعتراف کرے اقرار کرے صدقے دل سے کرے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ پہ حرام کر دیں گے یعنی کہ اس اقرار کے بعد اس اعتراف کے بعد وہ کوئی کبیرہ گناہ نہ کرے اگر پہلے کبیرا گناہ ہوئے تھے تو ان سے توبہ کر چکا تھا اسی حالت میں فوت ہو گیا تو اس پہ اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو حرام کر دیں گے اس ادیص کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ پیدا ہوگا کہ نبی علیہ السلاۃ وسلم نے جناب معاذ کو روک دیا تھا اور کہا تھا کہ تم نے یہ حدیث لوگوں کو بتائی تو لوگ اس حدیث پہ اعتماد کر کے بیٹھ جائیں گے جبکہ کہ آپ نے یہ حدیث معاذ کو بتائی ہے اور جناب معاذ سے کہہ رہے ہیں دوسرے لوگوں کو نہیں بتانا اس سے کیا پتا چلا اس سے پتا چلا کہ ضروری نہیں کہ ہر حدیث ہر آدمی کو بتائی جائے کئی دفعہ کوئی حدیث یا کوئی مسئلہ ایسا ہوتا ہے جس کے بارے میں خطرہ ہوتا ہے کہ عام لوگ اسے سمجھ نہیں سکیں گے تو ان کے سامنے کئی دفعہ وہ حدیث بیان نہیں کی جاتی تاکہ وہ کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو اور یہیں سے آپ ان لوگوں کی طرف آ جائیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے حق بیان کرنا ہے یعنی کہ ہم نے یہ بیانا اللہ نے یہ غلطی کی فلاں نے یہ غلطی کی فلاں نے یہ غلطی کی آپ نے سنا ہوگا ایک صاحب کے بارے میں وہ کہتے ہیں صحابہ نام کے وہ بیان کرتے رہتے ہیں ان کی کمیاں کتایاں کمزوریاں بیان کرتے رہتے ہیں اور جب انہیں علماء کلام اس سے روکتے ہیں مناظرے کی دعوت دیتے ہیں وہ کہتے ہیں مناظرہ کروں گا شرط یہ ہے کہ فیصلہ ہمارے درمیان کون کرے گورا کرے کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ گورا انصاف کرے گا مسلمانوں سے کیا خطرہ دی آپ کو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے دل میں صحابی کی عظمت ہوگی تو وہ انصاف نہیں کر سکے گا وہ صحابی کی سیڑ لے گا انہ واجون آپ دیکھے کہ یہ آدمی کس قدر قدراہی کے راستے پہ چل پڑا ہے وہ فیصلے کے, لیے مسلمانوں کو چھوڑ کے کافروں کو سلیکٹ کر رہا ہے اور یہاں سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اسے یہ پتا ہے کہ میرے نظریات تمام مسلمانوں سے مختلف ہیں اسی لیے اس نے کسی مسلمان کا نام نہیں لیا کہ میرا فیصلہ وہ مسلمان کرے یہ نہیں وہ کرے مسلمانوں میں سے کسی کے نام لے دیتا لیکن وہ کہتا نہیں میرا فیصلہ گورے کریں گے حالانکہ مسلمانوں کو گوروں کے پاس فیصلے کے لیے جانے سے ویسے بھی گریز کرنا چاہیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے فیصلے کسی مسلمان کے پاس لے کر جائیں اپنا اختلاف کسی مسلمان کے پاس لے کر جائیں <coughs> تو بہرحال حق بیان کرنے کے نام پہ صحابہ کے نام کو ذلیل کرنا ان کی توہین کرنا ان کی گساخی کرنا کچھ لوگوں نے اپنا شیوا بنا لیا میں نے کل بھی بیان کیا تھا کہ فطرانہ کے مسئلے پہ ایک صاحب کیا کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ آدھا سا دینا غلط ہے ٹھیک ہے یہ غلط ہے یہ بھی بتاؤ کہ یہ غلطی سب سے پہلے کس نے کی یہ بدت کس نے جاری کی یعنی کہ امیر معاویہ کا نام لو رضی اللہ تعالی جب کہ ہم کہتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی نے اتحاد کیا ان کی رائے تھی انہوں نے قیمت کی طرف دیکھا فطرانے کی قیمت کی طرف دیکھا اور یہ سوچا کہ گندم کی قیمت اس زمانے میں زیادہ تھی تو آدھی آدھا سا گندم کا ایک خجور کے مساوی ہوگا ہم ان کی اس رائے کو قبول نہیں کرتے لیکن ہم انہیں ضلیل بھی نہیں کرتے ہم ان کی توہین بھی نہیں کرتے ہم ان کی عزت کرتے ہیں ہم ان کا احترام کرتے ہیں اور کئی صحابہ کے سے ایسی غلطیاں ہوئی ہیں مثال کے طور پہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو آگ میں زندہ دلا دیا تھا جنہوں نے ان کے معاملے میں مبالغہ کرتے ہوئے انہیں معبود کہنا شروع کر دیا تھا بعد میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ان کو ٹوکا اور بتایا کہ یہ آپ کی غلطی حدیث کے خلاف ہے آگ کا عذاب اللہ ہی دے سکتا ہے اور نہیں دے سکتا تو کیا اب جناب علی رضی اللہ عنہ کی غلطی کا تذکرہ تو کے انداز میں کیا جائے یہ کرنا غلط ہوگا ہاں کسی اور انداز سے غلطی بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے مثال کے طور پہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کسی صحابی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے کسی بڑے سے بڑے امام سے بھی غلطی ہو سکتی ہے وہاں پہ آپ امیر معاویہ کی مثال بھی دے سکتے ہیں جناب علی کی مثال بھی دے سکتے ہیں امام مالک کی مثال بھی دے سکتے ہیں امام شافی کی بھی دے سکتے ہیں امام احمد کی بھی دے سکتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بھی دے سکتے ہیں اور وہاں پہ آپ کہیں گے کہ معصوم صرف نبی علی اللہ ہے اور دیگر امبیائی کلام علیہ السلاط والے لیکن وہاں پہ غلطی بیان کرنے کا مقصد صحابی کو ذلیل کرنا نہیں ہوگا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پبلک میں صحابہ اکرام کی غلطیاں بیان کرنا اور انہیں اچھالنا ہائی لائٹ کرنا یہ غلط ہے نبی علیہ اصلاۃ اسلام نے یہاں پہ کیا کہا جناب مواد سے کہ یہ حدیث لوگوں سے بیان نہ کرو لوگ اس پہ اعتماد کر کے بیٹھ جائیں گے بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے جبکہ آپ نے یہ حدیث جناب مواد کو بیان کر دی جناب مواد سے آپ کو خطرہ نہیں تھا پھر یہاں پہ ایک اور سوال پیدا ہوگا وہ کیا کہ جب نبی علی السلاۃسلام نے مواد جبل کو یہ حدیث بیان کرنے سے روک دیا تھا تو انہوں نے فوت ہوتے وقت یہ حدیث کیوں بیان کر دی تو جواب کیا دیا گیا ہے حدیث میں تأثومن. کہ جناب مواد نے یہ حدیث اس لیے بیان کر دی کہ کہیں وہ گنگار نہ ہو جائیں یعنی کہ اگر میں نے یہ حدیث چھپا لی اور سینے میں لے کے قبر میں چلا گیا تو روزے قیامت اللہ تعالی سوال کر لیں گے کہ تو نے علم چھپایا تُو نے حدیث چھپائی اور علم لے کر قبر میں آ گئے تو جناب مواد نے اس لیے حدیث بیان کر دی اب انہوں نے ایک یعنی کہ جرم سے بچنے کے لیے حدیث بیان کی وہ جرم کیا ہو سکتا تھا کہ جی علم کو چھپا لیا ہے علم چھپانا جرم ہے جناب نہیں چاہتے تھے کہ ان کے نام میں یہ جرم جرم لکھا جائے چنانچہ وہ اس جرم سے محفوظ ہو گیا بچ گئے حدیث بیان کر دی لیکن سوال پیدا ہوتا ہے دوسری جانب نبی علی اصلاۃ اسلام کے حکم کی خلاف وردی ہو گئی آپ نے کہا تھا یہ حدیث بیان نہیں کرنی پھر کیوں بیان کی تو علمائے کرام نے یہاں پہ وضاحت کی ہے کہ انہوں نے یہ سمجھا نبی علیہ السلاۃ کے منع کرنے سے کہ یہ منع کرنا آپ کا سختی کے انداز میں نہیں تھا آپ نے روکا یہ نہیں تحریم کے لیے نہیں تھی یعنی کہ آپ کا مطلب یہ نہیں تھا کہ حدیث بیان کرنا حرام ہے بلکہ آپ کا مطلب تھا کہ بہتر یہی ہے کہ تم یہ حدیث بیان نہ کرو آپ کی طرف سے یہ روکنا آخری درجے کا روکنا نہیں تھا بلکہ اس روکنے کا مطلب یہ تھا کہ افضل یہی ہے کہ تم یہ حدیث لوگوں کے سامنے بیان نہ کرو تو جناب مواد بن جبل نے جب تک ممکن تھا حدیث چھپائی اور جب فوت ہونے لگے تو انہوں نے چاہا کہ یہ حدیث پبلک میں موجود رہے لوگوں میں موجود رہے اور چونکہ شریعت کا حصہ ہے دین کا حصہ ہے اس لیے انہوں نے ان لوگوں کے سامنے اس کو بیان کر دیا جن کے بارے میں انہیں خطرہ نہیں تھا کہ وہ اس حدیث کی وجہ سے گمراہ ہوں گے یا اس حدیث سے غلط نتیجہ نکالیں گے حدیث ہدایت ہے حدیث میں گمراہی نہیں ہے لیکن سننے والا کئی دفعہ گمراہی کی راہ پہ چل پڑتا ہے اپنی کمکلی کی وجہ سے تو بہرحال جناب بن جبل نے حدیث کیوں بیان کی علماء کے نے اس کی دو وضاحتیں کی ہیں نمبر ایک کہ انہوں نے یہ حدیث ان لوگوں کے سامنے بیان کی جن سے کوئی خطرہ نہیں تھا کہ وہ اس حدیث پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے اور نیک مال بجال نہیں لائیں گے یا انہوں نے یہ حدیث اس لیے بیان کی کہ وہ جان گئے کہ نبی علیہ السلاۃ وسلام کی طرف سے جو ممانت تھی وہ تحریم کے طور پہ نہیں تھی وہ تنظیم کے طور پہ تھی واللہ تعالی اعلم اب ہم بڑھتے ہیں حدیث نمبر سات کی طرف <تصفح> عن جابر قال اطنبی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ملموجی بتان فقال ممات مم حدیث نمبر سات اسے رویت کرنے والے امام مسلم حدیث کے راوی جنابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں کہ نبی علی اصلاۃ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ کے اللہ رسول مل موجی کون سی دو ایسی چیزیں ہیں جو واجب کر دینے والی ہیں کون سی دو ایسی چیزیں ہیں جو واجب کر دینے والی ہیں کیا مطلب اس کا یعنی کہ وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو جنت اور جہنم کو واجب کر دینے والی ہیں یعنی کہ कौन से دو ایسے کام ہیں جن کی وجہ سے انسان کو جنت ملتی ہے یا انسان کو جہنم کی آگ میں پھینک دیا جاتا ہے <coughs> تو مل موجبتانی بتانی کون سی دو چیزیں ہیں جو واجب کر دینے والی ہیں کون سی دو خسرتے ہیں کون سی دو باتیں ہیں جو واجب کر دینے والی ہیں تو آپ نے فرمایا مماتا جو فوت ہو اس حال میں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کرتا ہو وہ جنت میں داخل ہوگا اور جو فوت ہو اس حال میں کہ اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک کرتا ہو وہ جہنم میں داخل ہوگا تو اس سے کیا پتا چلا پھر کہ جنت کو واجب کر دیتی ہے اور شرک جہنم کو واجب کر دیتا ہے سوال ہوا تھا کون سی دو چیزیں واجب کر دینے والی ہیں جواب آیا کہ توحید جنت کو واجب کر دیتی ہے اور شرک جہنم کو واجب کر دیتا ہے <coughs> اس حدیث کا اور گزشتہ حدیث کا باپ سے تعلق بالکل واضح ہے باپ کیا ہے کہ جو بھی توحید پہ فوت ہوگا جنت میں داخل ہوگا اور ان احادیث سے یہی پتا چل رہا ہے کہ جو توحید پہ فوت ہوگا وہ بالآخر جنت میں داخل ہوگا جو جس نے اپنے آپ کو شرک سے بچا لیا کفر سے بچا لیا وہ بالآخر جنت میں چلا جائے اب ہم باب نمبر پانچ کی طرف بڑھتے ہیں اور اس کے ذمن میں جو حدیث آئے گی اس کا نمبر آٹھ ہوگا تو باب نمبر پانچ کیا ہے باب حتی لا الہ الا اللہ باب کس بارے میں ہے باب اس بارے میں ہے کہ یہاں تک کہ لوگ لا الہ الا اللہ کہہ دیں یعنی کہ لوگ جب تک لا الہ الا اللہ نہیں کہتے تب تک نبی علیہ السلاۃ السلام کو جہاد کا حکم ہے لڑنے کا حکم ہے اور جب وہ توحید کو اپنا لیں توحید کو اختیار کر لیں تو پھر ان سے کوئی لڑائی نہیں ہے <تصفح> تو حتول باپ کیا ہے پھر یہاں تک کے لوگ لا الہ الا اللہ کہ دیں یہاں تک کہ لوگ اس بات کا اقلال کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں حدیث نمبر آٹھ قاف یعنی کہ اس حدیث کو امام بخاری نے بھی رویت کیا امام مسلم نے بھی عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقال امرت ون قاتل الناس حتی یشہدو اللہ الہ الا الله وان محمد الرسول الله وَيُقِيمُ الصَّلَا فَإِذَا فَعَلُوا روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امیر تو, مج... <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> تو مجھے حکم دیا گیا ہے اللہ کے رسول فرما فرمایا مجھے حکم دیا گیا کیا حکم دیا گیا ہے وہ تفصیل آگے آ رہی ہے لیکن اس سے پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کو حکم دینے والا کون ہو سکتا ہے اللہ کے رسول کو حکم دینے والے اللہ رب العزت ہیں تو آپ فرما رہے ہیں مجھے حکم دیا گیا ہے یعنی کہ مجھے اللہ نے حکم دیا گیا اللہ نے حکم دیا ہے تو مجھے حکم دیا گیا ہے کیا کہ انقات میں لوگوں سے لڑتا رہوں لوگوں سے کتاب کرتا رہوں حتو اللہ, اللہ یہاں تک کہ وہ شہادت دے دیں اقرار کر لیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں نمبر دو ویقیم الصلاح اور نماز کیم کریں نمبر تین ویوت الزکا اور زکوٰۃ ادا کریں تو لڑنے کا حکم آپ کو دیا گیا ہے جب تک کہ لوگ یہ تین کام نہیں کر لیتے پہلا کام کیا ہے توحید و رسالت کا اقرار کرنا دوسرا کام فرد نمازیں قائم کرنا تیسرا زکوۃ ادا کرنا <coughs> جب یہ تین کام کر لیں پھر کیا ہوگا فیضا فعلود جب وہ یہ کر لیں یعنی کہ جب لوگ یہ کر لئے کیا یہ تین کام تو عید و رسالت کا اقرار فرد نماز کیم کرنا زکات ادا کرنا جب تین یہ کام کر لیں تو آسام انہوں نے بچا لیا منی مجھ سے دمام اپنے خون کو اپنی جانوں کو وہ اور اپنی مال کو اللہ بحق اسلامی مگر اسلام کے حق کے ساتھ وہ حساب ہوں اللہ اور ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے اس حدیث سے کیا پتا چل رہا ہے اس حدیث سے پتا چلا کہ اللہ رب العزت نے لوگوں کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے وما خلق الجن اللہ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمام جنوں کو تمام انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو اگر لوگ اللہ کی عبادت کی بجائے غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں یا جی اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں قبروں کی عبادت کرتے ہیں درختوں کی عبادت کرتے ہیں پتھروں کی عبادت کرتے ہیں تو پھر ان سے لڑنے کا حکم ہے حکم ہے نبی علیہ سات اسلام فرما رہے ہیں تو آپ نے فرمایا مجھے لڑنے کا حکم ہے لیکن اگر لوگ یہ تین کام کر لیں تو ہی و رسالت کا اقرار فرد نمازوں کی کو قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا تب ان سے کوئی لڑائی نہیں ہوگی بلکہ اگر وہ یہ تین کام کر لیتے ہیں تو میری طرف سے ان کی جان بھی محفوظ ان کا مال بھی محفوظ یعنی کہ پھر میں ان سے نہیں لڑوں گا انہیں قتل نہیں کروں گا ان کے مال کو مالِ غنیمت نہیں بناوں گا لیکن آپ نے بتا دیا کہ یہ تین کام کر لینے کے باوجود کون سے تین کام کر لینے کے باوجود و سال کا قرار نمازیں کیم کرنا زکوٰۃ ادا کرنا یہ تین کام کر لینے کے باوجود کچھ لوگوں کو قتل کیا جا سکتا ہے وہ کون سے ہیں مثال کے طور پہ اگر کسی مسلمان نے کسی اور مسلمان کو قتل کیا ہے تو قاتل کو قتل کیا جائے گا حالانکہ وہ و سال کا اقرار بھی کرتا ہے نماز بھی کیم کرتا ہے زکات بھی دیتا ہے لیکن اسے اسلام کے حق کی وجہ سے قتل کیا جائے گا واحصاب مال اللہ آپ آخر میں کہہ رہے ہیں کہ جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا نمازیں شروع کر دیں زکات ادا کرنے لگ گیا ہم اسے مسلمان سمجھیں گے اسے قتل نہیں کریں گے لیکن دھیی طور پہ وہ مسلمان ہوا ہے یا نہیں اس کے اندر کے معاملات کیا ہیں یہ اس سے حساب اللہ لے گا علی اللہ اور ان کا حساب اللہ اللہ کے ذمے ہے اگر کوئی ہمیں دھوکہ دیتا رہا اوپر اوپر سے کلمہ پڑھتا رہا اوپر اوپر سے نمازیں پڑھتا رہا اور زکوٰۃ بھی اوپر سے ادا کرتا رہا دیوی طور پہ مسلمان نہیں تھا تو اس کا حساب اللہ کے ذمے ہے اللہ اس سے حساب دے گا اب ہم آتے ہیں باب نمبر چھ کی طرف اور حدیث نمبر نو کی طرف بلفی ہل ایمان وہ زمانہ وہ وقت جس زمانے میں جس وقت میں ایمان قابل قبول نہیں ہوتا جس زمانے میں ایمان قبول نہیں کیا جاتا تو یہاں پہ کتاب کے معلف یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کون سا وقت ہے جس وقت ایمان قبول کر لیں تو ایمان قبول کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہو چنانچہ وہ حدیث لے کر آئے ہیں صرف امام مسلم ہیں ان ابی لم تكن نام من قبل او اوکس طلوع الشمس من والدجال ودابت الارض جناب اب سر ویت ہے وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں اذا خرج جب نکل آئیں جب زہر ہو جائیں تو لا ينفع نفساً ایمانوها لم تكن آمنت من قبل تو کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان فیدہ نہیں دے گا جو ان تین چیزوں سے پہلے مومن نہیں تھا او کا ثبت فی ایمان یا خیرہ یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی خیر کا کام نہیں کیا طلو شمسی میں سورج کا اپنے مغرب سے طلوع مغرب کی جانب سے نکلنا اور دجال کا ظاہر ہو جانا و دل اور زمین سے جانور کا نکلنا ظاہر ہونا یہاں پہ نبی علیہ السلاط والسلام نے قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے تین نشانیاں بتائی ہیں قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں تو بہت زیادہ ہیں لیکن جو بڑی نشانیاں ہیں وہ دس کے قریب ہیں ان میں سے تین یہاں پہ آپ نے ذکر کی ہیں اور آپ فرما رہے ہیں یہ تین نشانیاں ان میں سے کوئی بھی نشانی زہر ہو گئی تو اس کو دیکھنے کے بعد اب اگر کوئی ایمان لائے گا اسے ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور ساتھ ہی آپ نے یہ بتا دیا کہ یہ تین نشانیوں میں سے کوئی کوئی نشانی زہر ہونے کے بعد اگر کوئی مسلمان نیک عمل کرتا ہے پہلے نیک عمل نہیں کرتا تھا تو اسے بھی نیک عمل بجا لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اسے بھی اب توبہ کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا نہ کافر کو ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہ مسلمان کو جو پہلے نیک نیکمال بجا نہیں لاتا تھا اب نیک امال بجا لانے کا کوئی فائدہ تجمہ پھر کر دوں سلاۃ خرجنا تین چیزیں ہیں جب وہ زہر ہو جائیں تو لا ينفع ایمانها لم آمنت من قبل لا ينفعو نہیں فدا دے گا. نفسن کسی شخص کو اس کا ایمان لم ایمانت قبل اس سے پہلے ایمان نہ لایا او کسبت یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی خیر کا کام نہ کیا وہ تین چیزیں کون سی ہیں فرمایا سورت کا نکلنا میں مغرب اپنے مغرب کی جانب سے سورج کہاں سے نکلتا ہے مشرق کی جانب سے روزانہ نکلتا ہے لیکن جس دن وہ مغرب کی جانب سے نکلا اب ایمان لانے کا فائدہ نہیں ہوگا اور دوسرے نمبر پہ دجال کا زہر ہو جانا دجال کے زہر ہو جانے کے بعد اگر کوئی کلمہ پڑتا ہے مسلمان ہوتا ہے کوئی فائدہ نہیں ہوگا <تصفح> <تصفح> اور تیسرے نمبر پہ ایک جانور ہے جو زمین سے نکلے گا جانور عام طور پہ کہاں سے آتے ہیں جانور پیدا ہوتے ہیں اپنی ماں کے پیڑ سے نکلتے ہیں لیکن جب قیامت آئے آنے لگے گی اس سے پہلے ایک جانور زمین سے نکلے گا اور اس کا تذکرہ اللہ تعالی نے قرآن میں کیا ہے و وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابْتًا مِّنِ الْأَرْضِ تُقَلِّمُهُمْ <coughs> کہ جانور زمین سے نکلے گا اور لوگوں سے گفتگو کرے گا کلام کرے گا لوگوں سے باتیں کرے گا تو عجیب و غریب جانور ہے ایک اس لحاظ سے کہ زمین سے نکل رہا ہے نمبر دو لوگوں سے باتیں کر رہا ہے <coughs> تو جب یہ جانور نکل آئے اس کو دیکھنے کے بعد اگر کوئی ایمان لاتا ہے تو اسے ایمان لانے کا فائدہ نہیں ہوگا <clears throat> تو اب پتا چلا کہ وہ کون سا زمانہ ہے جس زمانے میں ایمان قابل قبول نہیں ہے ان تین نشانیوں میں سے کوئی بھی نشانی زیر ہو گئی تو اس وقت ایمان قابل قبول نہیں ہوگا اور نبی علی السلاۃسلام نے یہ حدیث بیان کرتے ہوئے اپنے الفاظ میں قرآن کے الفاظ کو استعمال کیا ہے چنانچہ آپ کہتے ہیں سلاخن خرج نہ یہ تو آپ کے اپنے الفاظ ہوئے کہ تین چیزیں جب ظاہر ہو جائیں اس کے بعد آپ کہتے ہیں لَا يَنْفَوْ نَفْسًا ایمانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُهُ قَصَبَتْ بِیْمَانِهَا خَيْرًا یہ آپ نے سورہ انام کی عیت نمبر 158 کے الفاظ استعمال کی گئی یعنی کہ یہ وعدے کیے بغیر کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں آپ نے قرآن کے الفاظ کو اپنی الفاظ کے ساتھ ملا دیا چنانچہ آپ کہتے ہیں کہ تین چینیں جب ظاہر ہوں گی تو کسی شخص کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا اس شخص کو فائدہ نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی خیر کا کام پہلے نہیں کمایا اب وہ نیکیاں کرے تو اسے فائدہ نہیں ہوگا پھر آپ نے وہ تین چیزیں ذکر کی ہیں اور جن کا تذکرہ میں بار بار کر چکا ہوں اب ہم آتے ہیں باب نمبر سات کی طرف باب کیا ہے باب الرحمن الرحیم باب ہے اللہ کے دو ناموں رحمان و رحیم کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ کے کئی ایک نام ہیں کتنے ہیں بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نام صرف 99 ہیں ایسی بات نہیں ہے اللہ کے نام بہت زیادہ ہیں لیکن 99 نام اللہ کے ناموں میں سے جو 99 نام زبانی یاد کر لے گا اور انہیں سمجھ لے گا ان کے مطابق زندگی گزارے گا وہ جنت میں جائے گا <coughs> تو ان ناموں میں سے اللہ کے بے شمار ناموں میں سے دو نام یہاں پہ آئے ہیں تو باب کیا ہے اللہ کے دو ناموں کے بارے میں یہ باب ہے الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم دونوں مبارکے کے لفظ ہیں یعنی کہ الرحمن بہت زیادہ رحم کرنے والا الرحیم بھی بہت زیادہ رحم کرنے والا دونوں میں فرق کیا ہے علمائے کے نام نے کئی ایک فرق بیان کیے ہیں مثال کے طور پہ رحمان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لفظ فعلان کے وزن پہ ہے تو رحمان وہ جس کی رحمت بہت زیادہ ہو جو رحمت سے بھرا ہوا ہو اور رحیم فعیل کے وزن پہ وہ جس کی رحمت منقطع نہ ہو تو کئی ایک فرق بیان کیے گئے ہیں ان میں سے ایک فرق میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے تو ان دو ناموں سے اللہ کی سفت رحمت کا علم ہوا رحمان رحمت کرنے والا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا نام ہے رحمان اور اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے کہ اللہ رحمت کرتا ہے جیسے اللہ کی دیگر صفات ہیں کہ اللہ سنتا ہے اللہ کلام کرتا ہے اللہ دیکھتا ہے ایسے ہی یہاں سے ہمیں اللہ کی صفت معلوم ہوئی کہ اللہ رحمت کرتا ہے اور ہم اللہ کی اس صفت کی کوئی تعویل نہیں کریں گے ہم مانیں گے کہ اللہ رحمت کرتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم مان لو گے کہ اللہ رحمت کرتا ہے تو بندے بھی رحمت کرتے ہیں اللہ بھی رحمت کرتا ہے تو آپس میں مشابت ہو گئی اور اللہ تعالی کو آپ نے مخلوق سے ملا دیا ہم کہتے ہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے بندے رحمت کرتے ہیں اللہ رحمت کرتا ہے لیکن بندوں کی رحمت میں کمزوریاں ہی کمزوریاں ہیں اور اللہ کی رحمت ہر عیب سے ہر کمزوری سے پاک ہے آپس میں کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے اگر اس انداز سے آپ اللہ کی صفات کو سمجھیں گے تو کوئی اسکال پیدا نہیں ہوگا اللہ بھی سنتا ہے بندے بھی سنتے ہیں لیکن اللہ کے سننے میں کوئی ایپ نہیں ہے کوئی کمزوری نہیں ہے اللہ ازل سے لے کے اب تک سنتا رہے گا, سن رہا ہے اللہ کے سننے میں کوئی انکتا نہیں ہے اور انسان پہلے نہیں سنتا تھا اب سنتا ہے فوت ہو جائے گا دوبارہ کوتے سماج سے معروم ہو جائے گا ایک کمرے کی باتیں سنتا ہے ساتھ والے کمرے کی باتیں نہیں سنتا ایک وقت میں ایک انسان کی سنتا ہے دو کی نہیں سن سکتا اور جب سنتا ہے تو وہی بات سمجھ سکتا ہے جو اس زمان میں ہو جس زمان کو یہ جانتا ہے دوسری زمان میں ہو تو یہ نہیں سمجھ سکتا جب کہ اللہ رب العزت ان تمام کمزوریوں سے پاک ہے تو الرحمان الرحیم یہاں اللہ کے دو نام ہیں اور ان سے اللہ کی سفت رحمت کا ہمیں پتہ چل رہا ہے کئی لوگ تعویل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں رحمت سے مراد ہے کہ اللہ تعالی خیر سے نوازتا ہے اللہ اپنا انعام کرتا ہے یعنی کہ اللہ نے فنا پہ رحمت کی یعنی اس پہ اللہ نے انعام کیا یعنی کہ اس کو اللہ تعالی نے اپنی نعمتیں دے دی ہم کہتے ہیں اللہ رحمت کرتا ہے اور رحمت کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے رحمتیں نعمتیں برستی ہیں انعام ملتا ہے لیکن رحمت کا انکار نہیں کرنے دیں گے رحمت کو اس کے حقیقی معنی پہ معمول کریں رحمت کو اس کے زہری معنی پہ معمول کریں یہ ماننے کہ اللہ رحمت کرتا ہے اور یہ اللہ نے واضح طور پہ بتایا قرآن کریم میں وہ رب کل غفور کہ تمہارا رب بہت بخشے والا ہے رحمت والا ہے اب ہم آتے ہیں حدیث کی طرف حدیث نمبر دس رات سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول جعل في جزء فأمسك عنده جناب سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ فرما رہے تھے اللہ تعالی نے رحمت کو سو حصوں میں کر دیا یعنی کہ اللہ نے رحمت کو پیدا کیا تو سو حصوں میں کر دیا سو حصوں میں تقسیم کر دیا اللہ تعالی نے رحمت کو سو حصوں میں کر دیا ان دہو تو اللہ نے روک لیا ان اپنے پاس تیساتم وتسعین جزعہ ننانوے حصوں کو یعنی کہ رحمت کے ننانوے حصے اللہ نے اپنے پاس رکھ لیے روک لیے وَأَنزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا اور اتارا زمین میں جُزْءًا وَاحِدًا ایک حصہ اللہ نے جب رحمت کو پیدا کیا تو اسے سو حصوں میں تقسیم کیا ننانوے حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے اور ایک حصہ زمین پہ اتار دیا <coughs> فمندہ علی کل جزرا ہم خلقو تو اسی ایک حصے کی وجہ سے مخلوقات ایک دوسرے کو پر رحم کرتی ہیں انسان انسان پر رحم کرتا ہے ماں بیٹے پر رحم کر رہی ہے باپ بیٹے پر رحم کر رہا ہے بڑھاپے کی حالت میں اولاد باپ پہ رحم کرتی ہے جن جن پہ رحم کرتا ہے بینس اپنے بچے پہ رحم کرتی ہے پرندے پرندوں پہ پر رحم کرتے ہیں ترز کھاتے ہیں تو اسی ایک حصے کی وجہ سے مخلوقات ایک دوسرے کو پر رحم کرتی ہیں یہاں تک کہ گھوڑے اپنے کور کو اپنی اولاد سے اٹھا لیتے ہیں یعنی کہ اپنا خور اپنے بچے کو پر نہیں رکھتے ورنہ بچہ مر جائے گا کیوں نہیں رکھتے اسی رحمت کی وجہ سے حتی ترفالفرہ سحافرہ یہاں تک کہ گوڑے اپنے خور کو اٹھا لیتی ہیں ولدی اپنی اولاد سے خشیتن تصیبہو اس ڈر سے کہ کہیں اس کو ہلاک نہ کر دیں تو اس حدیث سے کیا پتا چلا کہ اللہ نے رحمت کو پیدا کیا سو حصوں میں تقسیم کیا ننانوے حصے اللہ رب العزت کے پاس ہیں ایک حصہ اللہ نے زمین پہ اتار دیا ہے اسی ایک حصے کی وجہ سے دنیا میں ہر مخلوق دوسری مخلوق پہ رحم کرتی ہے جو مخلوق دوسری مخلوق پہ رحم کرتی ہے اسی رحمت کے نتیجے میں ہے پھر آپ نے مثال دی ہے کہ جانوروں کی طرف آ جائیں گھوڑیوں کی طرف آ جائیں گھوڑیاں اپنے آپ پاؤں اپنے اپنے کھور بچوں پہ رکھیں تو بچے فوت ہو جائیں لیکن وہ نہیں رکھتی کیونکہ اللہ نے ان میں رحمت ڈال دی ہے ترس ڈال دیا ہے وہ ترس کھاتی ہیں اپنے بچوں پہ مسلم, اور مسلم شریف کی ایک روایت میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں یعنی کہ یہ حدیث تو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں اسے امام بخاری نے بھی روایت کیا امام مسلم نے بھی تو امام مسلم اور امام بخاری کے الفاظ مذکور ہوئے پھر مسلم شریف کی ایک روایت میں اضافی الفاظ آئے ان کا الگ سے تذکرہ کر رہے ہیں اس کتاب کے رائٹر. وَأَخَرَ اللَّهُ وَتِسْئِنَ اور اللہ تعالی نے ننانوے رحمتوں کو لیٹ کر دیا روک لیا اپنے پاس یعنی کہ آگے نہیں بھیجا یارحم و بہا عبادا ان ننانوے رحمت کے حصوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ رحم کرے گا اپنے بندوں پہ جو عمل قیامت, قیامت کے دن یعنی کہ اللہ رب العزت نے رحمت کو پیدا کیا سو حصوں میں تقسیم کیا 99 اپنے پاس محفوظ کر لیے ایک زمین پہ اتار دیا اس رحمت کے ایک حصے کی وجہ سے جو مخلوق دوسرے مخلوق دوسری مخلوق پہ رحم کرتی ہے اسی رحمت کے ایک حصے کی وجہ سے کرتی ہے اور یہ ننانوے رحمت کے حصے روزے قیامت ہمارے کام آئیں گے اللہ ان کے ساتھ ہمارے اوپر رحم فرمائے گا یہ ہے حدیث نمبر دس یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوگا کہ اس حدیث سے پتا چل رہا ہے کہ اللہ نے رحمت کو پیدا کیا یعنی کہ رحمت اللہ کی مخلوق ہے جبکہ الرحمان الرحیم کی وضاحت کرتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ رحمت اللہ کی صفت ہے اور اللہ کی صفات مخلوق نہیں ہوتی اور حدیث یہ پتا چل رہا ہے کہ یہ رحمت اللہ کی مخلوق ہے تو تفصیلات میں جائے بغیر مختلف طور پہ یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ جب ہم کہتے ہیں اللہ کی رحمت رحمت اللہ اللہ کی رحمت تو اللہ کی رحمت دو طرح کی ہوتی ہے ایک وہ اللہ کی رحمت جو اللہ کی صفت ہے اور ایک اللہ کی وہ رحمت جو مخلوق ہے تو اس ادیس میں تذکرہ ہوا ہے اللہ کی اس رحمت کا جو اللہ کی مخلوق ہے اور یہ رحمت لوگوں میں پائی جاتی ہے مثال کے طور پہ میں اپنے بارے میں کہوں گا میری صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ میں اپنے بچوں پہ اپنی اولاد پہ رحم کرتا ہوں یہ جو رحمت ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے وہ رحمت جو میری صفت ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں اور میرے افعال میرے اوصاف میری صفات یہ سب کے سب اللہ کی مخلوق ہے لیکن جو اللہ کے اپنے اوصاف ہیں جو اللہ کی اپنی صفات ہیں وہ مخلوق نہیں ہے اللہ کا کلام وہ اللہ کی صفت ہے اللہ کی مخلوق نہیں ہے اللہ خود بھی مخلوق نہیں ہے اللہ کی صفات بھی مخلوق نہیں ہے ایسے ہی وہ اللہ کی رحمت جو اللہ کی صفت ہے وہ مخلوق نہیں ہے اور اس کا تذکرہ اس حدیث میں فی الحال نہیں ہوا اس حدیث میں تذکرہ ہوا ہے اللہ کی اس رحمت کا جو اللہ کی مخلوق ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے جس کے کئی حصے ہیں اور اللہ کی جو صفت رحمت ہے وہ جو ہے گیارہ کی طرف عن رضی اللہ, تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما قد اللہ الخلق فهو عنده فوق العرش ان رحمتي غلبت غضبي جناب ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما قد الله الخلائق جب اللہ نے مخلوقات کو پیدا کیا جب اللہ نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا کتب اللہ نے لکھا فی ہی اپنی کتاب میں فهو عنده فوق یہ کتاب عنده اللہ کے پاس ہے اللہ کے پاس کہاں ہے فوق کے اوپر. کیا لکھا اللہ نے اس کتاب میں ان رحمتی غلبت غدبی کہ بے شک میری رحمت میرے غذب پہ غالب رہے گی میری رحمت میرے غصے پہ غالب رہے گی اس حدیث سے ایک تو پتا چلا اللہ کی رحمت کا اور یہ اس حدیث کا باب سے تعلق ہے باب میں اللہ کے دو ناموں کا تذکرہ ہوا تھا رحمان اور رحیم اور ان دو ناموں سے اللہ کی صفت رحمت کا پتہ چلتا ہے اور اسی صفت کا تذکرہ اس حدیث میں ہوا ہے کہ جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ میری رحمت میرے غذب پہ غالب رہے گی تو اللہ کہہ رہے میری رحمت یہ اللہ کی رحمت اللہ کی صفت ہے اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے مخلوقات کو پیدا کیا ہے مخلوقات کا خالق اللہ ہے اور یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے کیونکہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا اور وہ کتاب اللہ تعالی کے پاس ہے عرش کے اوپر اللہ کے پاس عرض کے اوپر ہے اس کا مطلب یہ کہ اللہ کہاں اللہ عرض کے اوپر ہے تو اللہ بلند و بالا ہے اللہ ہر مخلوق سے اوپر ہے یہ کہنا کہ اللہ تعالی ہر انسان کے دل میں ہے ہر ایک کے اندر ہے یہ غلط ہے اللہ تعالی اوپر ہے بلند و بالا ہے اور اوپر ہونے کے باوجود اللہ تعالی ہر ایک کو دیکھ رہے ہیں ہر ایک کی آواز کو سن رہے ہیں ہر ایک اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے ہر ایک اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے ہر ایک اللہ کے کنٹرول میں ہے کوئی اللہ سے بھاگ نہیں سکتا <تصفح> تو اس ادیب سے اللہ کی صفت رحمت کا بھی پتہ چلا اور اللہ کی صفت غضب کا بھی پتہ چلا اللہ رحمت کرنے والا ہے اور اللہ کئی لوگوں پہ ناراض بھی ہوتا ہے کئی لوگوں پہ اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی سب بات ان سب کو مانا جائے اور ان پہ ایمان لایا جائے اور ان کی تعویل سے گریز کیا جائے اب ہم بڑھتے ہیں حدیث نمبر بارہ کی طرف اور اس حدیث سے پہلے کیا لکھا ہوا ہے خا یعنی کہ اس کو صرف امام بخاری نے روایت کیا ہے عن ابي هريره رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاه وقمنا معه فقال اعرابي وهو في الصلاه اللهم ارحمني ومحمد ولا ترحم معنا احد فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال للاعرابي لقد حجرت توسعا يريد رحمه الله جناب وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلاۃ ایک نماز میں کھڑے ہوئے اور ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے یعنی کہ نبی علیہ السلاۃ نے بطور امام نماز شروع کی اور ہم آپ کے مقتدی بنے تو اللہ کرسور کھڑے ہوئے ایک نماز میں اور ہم بھی کھڑے ہوئے آپ کے ساتھ فقال عرابی تو ایک عرابی نے کہا عرابی کسے کہتے ہیں عرابی اسے کہتے ہیں جو باقاعدہ طور پہ گھر بنا کر کسی شہر یا گاؤں میں نہ رہتا ہو بلکہ شہرا میں رہتا ہو جنگلوں میں رہتا ہو یعنی کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس جانور ہوتے ہیں بکریاں ہوتی ہیں اونٹ ہوتے ہیں اور ان کے پاس خیمے ہوتے ہیں جہاں پانی ہوگا جہاں پہ گھاس ملے گی وہاں پہ ان کی رہش ہو آج خیمے ادھر لگا لیے کل کو کسی اور جگہ پہنچ گئے ادھر پانی نظر آیا خالی جگہ نظر آئی گھاس نظر آیا وہاں پہ خیمے لگا لیے بدو تو یہ ہے عرابی جناب ابو اہرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہوئے اور ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے فقال تو ایک عرابی نے کہا وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ جبکہ وہ نماز میں تھا ان کے عربی بھی نماز پڑھ رہا تھا کیا کہا اس نے اللہم مرحم نی محمدہ اے اللہ میرے پر رحم کر اور محمد پر رحم کر صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا تَرْحَمْ معنا أَحْدًا اور ہمارے ساتھ کسی اور پہ رحم نہ کرنا فَلَمَّا سَلَّمَا النَّبِيُّ تو جب نبی علیہ السلاط والسلام نے سلام پھیرا تو آپ نے عرابی سے کہا لقد حجر تو البتہ تحقیق یقیناً تو نے ایک وسیع چیز کو محدود کر دیا ہے یقیناً تو نے ایک وسیع چیز کو تنگ کر دیا ہے آپ مراد لے رہے تھے آپ کون یعنی کہ نبی علیہ السلاۃ وسلام جب یہ الفاظ کہہ رہے تھے عربی سے کہ تو نے وسیع چیز کو تنگ کر دیا ہے آپ مراد لے رہے تھے اللہ کی رحمت یہ نہیں کہ اللہ کی رحمت جو وسیع ہے اس کو تونے محدود کر دیا تنگ، تنگ کر دیا اس عدیز سے ایک تو یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے جیسا کہ نبی علی اسلام صحابہ کے پڑھتے تھے دوسرا یہ کہ عرابی کیا کہہ رہی ہیں اللہ میرے پہ بھی رحم کر اور محمد پہ بھی رحم کر صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی تیسرے پہ رحم نہ کرنا صرف ہم دونوں پہ رحم کرنا تو اس سے پتا چلا کہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے کہ اللہ رحمت کرتا ہے اور ولا تر معنا اہدا ہمارے ساتھ کسی اور پہ رحم نہ کر سے بھی پتا چلا کہ اللہ تعالی رحم کرنے والے ہیں اسی لیے یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے اوپر رحم کر اور کسی اور پہ رحم نہ کر تو نبی علیہ السلاۃ السلام نے سلام پھیرنے کے بعد یہ نہیں کہا کہ تو اللہ کی صفت رحمت کا تذکرہ کیوں کر رہا تھا بس یہ کہا ہے کہ یہ کیوں کہا کہ ہم دونوں پہ رحم کر اے اللہ ہم دونوں پہ رحم کر کسی تیسرے پہ رحم نہ کرنا یعنی کہ آپ نے کہا اللہ کی رحمت تو بہت وسیع چیز ہے اللہ خود قرآن میں کہتے ہیں الَّشَي میری رحمت نے ہر چیز کو گیر رکھا ہے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو اللہ کی رحمت نے ڈھانپ نہ رکھا اگر اللہ رحمت نہ کرے تو کوئی بھی کافر دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتا اللہ رحم نہ کرے تو گناہ کرنے والے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والے زندہ نہ رہیں اللہ خوراً ان کو پکڑ لے لیکن اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ ان کو مہلت دیتا ہے اللہ ان کو رزق دے رہا ہے اور اللہ تعالی اے اے ان کی طرف لوگوں کی طرف نبیوں کو بیچتا ہے آسمانی کتابیں نازل کرتا ہے اپنا پیغام دےتا ہے تاکہ لوگ جہنم کی آگ سے بچ جائیں تو اللہ کی رحمت وسیع چیز ہے عرابی نے اس وسیع کو محدود کرنے کی کوشش کی جبکہ اس وسیع چیز کو محدود کرنا ممکن نہیں ہے آپ نے کیا کہا لقد حجرتا تو نے ایک وسیع چیز کو محدود کیا ہے اسے تنگ کیا ہے رحمت اللہ راوی کہتے ہیں کہ آپ جب کہہ رہے تھے کہ محدود کیا ہے تو وسیع چیز سے براد آپ لے رہے تھے اللہ کی رحمت تو معلوم ہوا کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے اور یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت رحمت ہے اور یہاں پہ جس رحمت کا تذکرہ ہوا ہے یہ مخلوق اللہ کی مخلوق رحمت نہیں ہے بلکہ اس عدیش میں جس رحمت کا تذکرہ ہوا ہے وہ اللہ کی صفت رحمت ہے اور جس کی وجہ سے اللہ کو رحمٰن رحیم کہتی ہیں اس کے بعد جو حدیث ہے وہ کافی طویل ہے اور آپ لوگوں کا ٹیم چونکہ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے اس لیے میرے خیال میں درس یہیں پہ روک دینا چاہیے البتہ یہ آخری حدیث جو ہے اس میں آپ نے دیکھا کہ عرابی نے گفتگو کی گفتگو کیا کی کہ اے اللہ میرے اوپر رحم کر اور محمد پہ رحم کر لیکن یہ گفتگو کس سے تھی اللہ تعالی سے تھی کسی اور انسان سے نہیں تھی بلکہ اس رابی کی اس گفتگو سے پتا چلا کہ نماز میں اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے نماز میں اللہ کو پکارنا چاہیے اللہ سے مانگنا چاہیے اور کوئی بھی دعا کر سکتے ہیں آپ دیکھیں رابی نے کیا دعا کی ہے کہ اے اللہ میرے اوپر اور جناب محمد پہ رحم فرما اور ہمارے ساتھ کسی تیسرے پر رحم نہ کرنا تو آپ نے آخری جملے سے روکا پہلے جملے سے نہیں روکا تو نماز دعا کے لیے بہترین مقام ہے بہترین موقع ہے سجدے میں دعائیں کریں اتحیات میں تشہد میں سلام پھیرنے سے پہلے دعائیں کریں یہ دعا آپ قرآن سے بھی لے سکتے ہیں ادیس سے بھی لے سکتے ہیں اپنی زبان میں بھی کر سکتے ہیں لیکن عربی زبان میں دعائیں کریں مثال کے طور پہ آپ ربی مقیم پڑھتے ہیں بہت سے مسلمان پڑھتے ہیں آپ یہ دعا کہاں سے لی گئی ہے قرآن سے لی گئی ہے آپ والدین کے لیے دعا کر سکتے ہیں رب رحما کما رب یعنی آپ کو دنیا و آخرت کی کوئی بلائی چاہیے آپ کہہ دیں رب بنا آتی نہ دنیا حسنا اور پھر آخرتی حسنا وقن النار. تو اس انداز سے آپ قرآن کی دعاؤں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور انبیاء اکرام علیہ السلام نے جو دعائیں مانگی ہیں ان میں سے کئی دعاؤں کو اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے اللہ نے کیوں کیا ہے اللہ کو وہ دعائیں پسند آئی ہیں تو آپ یہ دعا کریں گے تو بہت اچھی بات ہے کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی دعا آپ سجدے میں نہ کریں سیدے میں تلاوت کرنا منع ہے تو گزارش یہ ہے کہ پڑھ رہا ہوں اور یہ کس کے الفاظ ہیں ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ الفاظ کہے تھے تب وہ قرآن نہیں تھے قرآن تو بعد میں بنے ہیں <تصفح> اس لیے قرآن دعائیں بطور دعا آپ سعیدے میں پڑھ سکتے ہیں البتہ تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھ سکتے فرق نیت کا ہے ایک یہ ہے کہ آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ میں سعیدے میں تلاوت کروں اور آپ کہتے ہیں ربنا آتینا فی دنیا حسن تو یہ غلط ہے اور ایک یہ ہے کہ آپ دعا کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ نے کہا کہ میں قرآن کی دعا کے الفاظ استعمال کرتا ہوں بہت اچھی بات ہے بہت عمدہ بات ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نبی علیہ السلاۃ السلام کی احادیث کے ساتھ تعلق مضبوط سے مضبوط تر بنانے کی توفیق دے اور اللہ رب العزت ان احادیث پہ عمل کرنے کی توفیق دے اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ آخری وقت تک ہم ان احادیث کے ساتھ جڑے رہیں انہیں پڑھتے رہیں انہیں سمٹے رہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں سستی سے محفوظ رکھے اور کسی قسم کے ناغے سے مفود رکھے اللہ تعالی ہم سب کو صحت و تندرستی سے نوازے اللہ تعالی ہماری اولاد میں برکتیں ڈالے علم ہمارے علم میں برکتیں ڈالے ہمارے رزق میں برکتیں ڈالے ہماری عزت میں برکتیں ڈالے اللہ تعالی تمام دنیا کے مسلمانوں کو ہر طرح کی پریشانیوں سے محفوظ رکھے اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو عزت دے غلبہ دے شان و شوکت دے انشاءاللہ شاء آئندہ لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں آخم اللہ رب المین بلکہ یہاں پہ مجھے ایک دو باتیں یاد آگئیں گزشتہ درس کے تعلق سے گزشتہ درس میں, میں میں نے مثال دی تھی کہ اللہ تعالی نے حکم دیا ہے قرآن میں کہ چور مرد ہو یا عورت اس کا ہاتھ کاٹ ڈالو اور میں نے کہا تھا کہ حدیث نے وضاحت کی ہے کہ وہ مال جس کی بنیاد پہ چور کا ہاتھ کاٹ ڈالا جائے گا وہ کم از کتنا ہونا چاہیے دینار کا چوتھا حصہ ایک دینار کا چوتھا حصہ اور یہ بات کہتے ہوئے میں نے دنم کی طرف بھی اشارہ کیا تھا تو دنم کو رہنے دیں دینار کا جو لفظ ہے وہ واضح طور پہ حدیث میں آیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دینار کا چوتھائی حصہ اور ایک دینار کتنا ہوتا ہے یہ بتا دوں آپ کو سوا چار گرام سوا چار گرام سونا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے ایک دینار تو دینار کا چوتھائی جب کوئی چوری کرے گا تب اس کا ہاتھ کا ڈالا جائے گا اور دوسرے نمبر پہ میں نے تذکرہ کیا تھا جناب جابر کی حدیث کا جو حج کے بارے میں ہے اور میں نے بتایا تھا کہ بہت لمبی حدیث ہے اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے امام بخاری نے اسے روایت نہیں کیا یہ دو باتیں میں نے بتانی تھی اللہ رب العزت ہمیں ان احادیث کو صحیح معنوں میں سمنے کی توفیق دے خدا الحمد اللہ رب اللہ